رب نجن تل قومی رحمتی کم نل قوم کا فری اے ہمارے پروردگار تو ہمیں ظالم لوگوں کے لیے نشانۂ ستم نہ بنا اور تو ہمیں اپنی رحمت سے کافروں کی قوم کے تسلط سے نجات بخش دے آمین